وہ عز اور یاد کرو جب غدا من اہ لکھا آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ببی ال مومنوں کو بچھا رہے تھے مقدل قطال جنگ کے مورچوں میں غزوہ عہد کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ عہد کے میدان میں اتر گئے ہیں اور غزوہ بدر کا وہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں پورے ایک سال انہوں نے تیاری کی اور سن تین ہجری میں ان کا یہاں پر آنا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تلا دی گئی تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کا دفاع کریں اور بعض جو شیلے مسلمانوں نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم عہد کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار پہن کر بہت تشریف لائے تو جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر نکل کر عہد کے میدان میں مقابلہ کریں انہیں خیال ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہو تو عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو رائے دی تھی یہ ہماری رائے تھی فیصلہ آپ کے اوپر ہے عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میرا ہتھیار پہننا یہ حق ہے اور پھر آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے فران مجید فقان حمید نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو بیان کیا تو عز اے محبوب یاد کیجیے جب آپ صبح کو نکلے من آہ کا اپنے گھر سے میدان جنگ کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں اور پھر میدان جنگ میں پہنچ کر تو ببنی مقاق مومنوں کو جنگ کے ترتیب دے رہے تھے اس منظر کو قرآن مجید فقان حمید نے بیان فرمایا تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں محبوب کی ادا بھی پیاری ہوتی ہے اللہ تبارک بطالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو اپنا محبوب بنایا جیسے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو اپنا خلیل بنایا واللہ علیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے اس وقت لشکر میں تین سو منافقین بھی شامل تھے ہزار کا لشکر تھا سات سو مومنین تھے اور تین سو منافقین تھے ان کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا یعنی عام لوگوں کے سامنے ان منافقوں کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا ان کا سردار عبداللہ بن اوبئی تھا عبداللہ بن اوبئی نے یہ پلاننگ تیار کی اور کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ باہر نکل کر جنگ نہ کرو اب یہ باہر نکلے ہیں تو اب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جیسے ہی جنگ اپنے عروج پر پہنچے تو تم تین سو افراد اس طرح بھاگنا جنگ سے کہ کافروں کے حوصلے بڑھ جائیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور مسلمان یہ سمجھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی شکست کھا کر اب جنگ سے بھاگ رہے ہیں اس طرح دوسرے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہوں گے اور وہ دیکھا دیکھی وہ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے ایسا ہی اس نے کیا اور این جنگ کے دوران تین سو افراد لشکر کی مختلف جگہوں سے نکل کر بھاگے تو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے بھاگنے سے محفوظ فرما لیا صرف دو مسلمانوں کے گروہ تھے بنی حارثہ اور بنی سلما جو لشکر کے بازو تھے انہیں شیطان نے لغزش دینے کی کوشش کی اور ان کا دل چاہا کہ وہ بھی بھاگ جائیں خوف ان پر تاریف ہوا لیکن اللہ تعالی نے انہیں بھاگنے سے محفوظ فرمایا اور انہیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی اشاد یاد کرو جب دو گروں نے جب ارادہ کیا بنی ہارثہ اور بنی تفشلا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دلی دکھا کر بھاگ جائے ولیما اور اللہ نے ان دونوں گروں کو بھاگنے سے محفوظ فرما لیا اب مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تین سو افراد بھاگ گئے تو کیا ہوا تمہارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے چاہے میدان جنگ سے سارے بھاگ جائیں وہ عالم وا فل یا تو اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اب اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی فتح جب ہو گئی تو مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنے کے لیے دوڑے یعنی کافروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جہاد کر رہے تھے مسلمانوں کے لشکر کی پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑی درہ تھا ایک پہاڑی چٹان تھی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمایا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مورخین متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ایسی ہوا کرتی کہ بڑے سے بڑا سپہ سالار بھی آپ کی جنگی حکمت عملی تک نہیں پہنچ سکتا تو آپ نے جنگی حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ پچاس تیر اندازوں کو فرمایا اس پہاڑی چٹان پر کھڑے رہو اور تمہارا رخ مسلمانوں کی طرف نہیں ہوگا تمہارا رخ مدینے کی طرف ہوگا تاکہ پیچھے سے کوئی گھوم کر حملہ نہ کر دے اب مسلمان کافروں کی طرف رخ کر کے جنگ کر رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے پچاس تیر انداز مقرر ہے کافر بھاگنے لگے تو وہ جو پچاس تیر انداز تھے اس میں سے تقریباً چالیس تیر اندازوں نے درے سے اتر کر ان کافروں کا تعاقب شروع کر دیا تاکہ انہیں گرفتار کریں اور مال غنیمت حاصل کریں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی ان پچاس تیر اندازوں کے امیر تھے آپ نے انہیں سمجھایا اور فرمایا دیکھو مجھے اچھی طرح یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میں جب تک تمہیں حکم نہ دوں تم یہاں سے ہلنا نہیں تو وہ چالیس افراد ہی کہنے لگے نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ حضور نے یہ حکم دوران جنگ فرمایا اب جنگ ختم ہو گئی تو ہمیں کافروں کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے چالیس کے قریب یہاں سے اتر گئے تو کافر بھاگ رہے تھے ان کی نظر پڑی اس درے پر اس چٹان پر کہ وہ خالی ہے تو وہ انہوں نے ایک چکر کاٹا اور کافروں کے ایک ٹولے نے گھوم کر اس چٹان کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اب مسلمانوں کے رخ آگے تھے اور پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان بڑے گھبرائے اور ابھی وہ حملے اس دوران بھاگنے والے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر کچھ کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے رک گئے انہوں نے دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اب دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا اور بیچ میں مسلمان بری طرح پس گئے ستر مسلمان شہید ہو گئے اور تقریباً جتنے مسلمان تھے سب زخمی ہو گئے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشاور تھے جب آپ شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی تو بعض مسلمان وہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اب ہم جہاد کر کے کیا کریں گے تو وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے تبھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی جگہ سے نہیں لے اور آپ جس مقام پر کھڑے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جنگی سب سے خطرناک مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر مخلوق میں کہی کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اکثر اس مقام پر کھڑے رہتے جہاں پر کھڑا رہنا بڑے سے بڑے سب سالار کی ضرورت نہ ہو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے حملہ کر دیا جب انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ کرام علی مریدوان کی قربانی اور حضور سے محبت یہ ظاہر ہوئی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہلکا باندھ لیا اور کئی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے تیر روکنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ہاتھ چھلنی ہو گئے تو دوسرا ہاتھ بڑھایا وہ چھلنی ہو گیا تو اپنے سر کو آگے کر دیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کیا کئی ایسے تھے کہ ڈھال ان کے پاس نہ تھی تو جب وہ کفار حضور کی طرف تلوار بڑھاتے تو صحابہ کرام اپنی محبت کا اظہار کرتے اور سینے کو ڈھال کے طور پر پیش کرتے اپنے آپ کو ٹکڑے کر دیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گویا کہ اپنی جان کو نشاور کرتے تو کئی صاحب کرام نے اس موقع پر اپنی جانوں کو نشاور کیا اور پھر کچھ صحابہ نے لوگوں کو پکارا تو بھاگتے ہوئے مسلمانوں تک یہ آواز گئی اور وہ دوڑ کر آئے اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اس موقع پر جو ضعیف المان لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں جب ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے قرآن مجید فقان حمید نے اس کا جواب اشاد فرمایا وَلَقَدْ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور بے شک اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی و دلّت تم بے سر و سامان تھے فتح اللہ بس اللہ سے ڈرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اس آیت میں گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ بدر کے مقام پر تمہاری تعداد تین سو تیرہ اہد کے مقام پر ہزار تھی ہزار میں سے تین سو منافقین بھاگ گئے اب سات سو مومنین باقی رہے وہ تین سو تیرہ تھے بدر میں غزوہ عہد میں سات سو ان کے پاس صرف 6 یا آٹھ تلوار تھیں تمہارے پاس تلواروں کی تعداد زیادہ تم تیاری کے ساتھ نکلے تھے اور غزبائے بدر تو اتفاقی ہو گیا تھا لیکن غزبائے بدر میں غیبی امداد دی گئی اور تمہیں فتح و نصرت ایسی ملی کہ ستر کافر مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے اور باقی ایسے بھاگے کے موڑ کر انہوں نے دیکھنے کی ضرورت نہ کی اس موقع پر فتح ہوئی اس موقع پر بھی فتح ہوئی مگر غزب عہد میں نقصان اٹھا کر تکلیفیں جھیلنے کے بعد تمہیں فتح ہوئی ہے. تو تم غور کرو کہ کیا وجہ ہے فرق کیا ہے فسرین نے فرمایا فرق یہ ہے کہ غزبۂ بدر میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی تھی اور غزب عہد میں چالیس تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے جب بھی انہیں شکست ہو جائے جب بھی انہیں پریشانی لاحق ہو وہ دیکھ لیں کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہیں تو توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں کہ نافرمانی فرمانی سے روب چلا جاتا ہے اور دشمن ہاوی ہو جاتا ہے للمنا بدر کا ذکر ہے یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین مؤمنوں سے فرما رہے تھے کم ائد کم رب کم بلاسط آلافم من الملائکتی منزلین اب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو آسمان سے زمین پر اتریں گے غزوہ بدر میں آپ یہ بشارت دے رہے تھے بلا ہاں کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم صبر کرو وہ تتقو اور اختیار کرو وہ یا تو اور دشمن اچانک تم پر حملہ کر دے خاضا اسی وقت حملہ کر دے تو گھبراؤ مت رب کمبم ستی آنل ملا تمہارا رب نشان زدا پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے جو ہاتھوں میں علم لیے ہوئے ہوں گے ان پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا بدر کے مقام پر پانچ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے گئے وما جعلہ اللہ, اللہ, اللہ بشرا لکھوں بدر میں یہ مدد اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے نازل فرمائی قلوب کم بھی اور تاکہ تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائے امن عزیز الحکیم اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہی ہے یکرفمین کا فروخ غذبۂ بدر میں مدد اس لیے کی گئی تاکہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے غذبۂ بدر میں او یکلی ہو جائیں فیم قلیبو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو کر پلٹ جائیں واقعی ایسا ہوا کہ جو کافر گرفتار بھی نہ ہوئے اور جو قتل بھی نہ ہوئے وہ جب بھاگ کر مکے گئے تو چاروں طرف سے انہیں ملامت کی گئی اور ان کا روب دبدبا ختم ہو گیا لئی سلا من مین العمر ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے ذاتی اختیار صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے بندی کا کام تو کوشش کرنا ہے لئی صلاح مین العمر شعیع معام کا کچھ ذاتی اختیار تمہیں نہیں او یتوب علیہ اللہ تعالی چاہے تو کافروں کو توبہ کی توفیق دے او یو بہم یا انہیں عذاب دے فن والے وہ کافر والم ہیں تو ہزم بدر کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اس وقت مدد آئی تھی تم رسول اللہ کے فرما تھے اور اس وقت جب تم میں سے چالیس افراد نے لغزش کی تو تمام لوگوں پر یہ پریشانی آگئی اس سے معلوم ہوا کہ چاہیے کہ تمام مسلمان خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرماورداری کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں ولی اللہ فل سماواتی و ما فل اور اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے یا غفیر لم یشاپ جسے چاہے بخش دے و دے بم یشاپ اور جسے چاہے عذاب دے اللہ غفور و اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے رحمت کا ذکر ہے اور عذاب کا ذکر ہے اور پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اب اگلے رکو میں اللہ سے ڈرنے اور خصوصاً سود سے بچنے کا حکم دیا گیا